اور جو جوہرو میں سب بیٹھ ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ حضرت محمد oh جی. صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجت کے بعد کون سی صورت پڑھتے تھے اور سورتوں کی تعداد کتنی ہے وعلیکم السلام جی شکریہ سنو بھائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ عام طور پر مختلف اور آدو مضائف ہیں یہ میں آتا کہ آپ تھوڑی دیر آرام کرتے اگر تحجد جو ہے وہ وقت پر پڑتے تو اس کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام فرماتے حضرت بلال خدمت ہوتے پھر اذان کا حکم ہوتا اور پھر آپ اذان دیتے اور کچھ یعنی حادیث مبارکہ میں آپ کے مختلف صورتوں کے مختلف جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں سورہ واقع شریف مزمر شریف یاسین شریف وغیرہ ہوں اور کل صورتیں ہیں وہ ایک سو چودہ صورتیں قرآن پارک کی ہیں